اور صفات کے متعلق با حیثیت مسلمان ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے تو سب سے پہلے لفظ عقیدے سے ابتدا کرتے ہیں کہ لفظ عقیدہ کس سے بنا ہے اور اس کے لغوی اور اصطلاح شرع میں عقیدے کے معنی کیا ہیں دیکھیں لفظ عقیدہ جو بنا ہے لفظ عقدن سے بنا ہے عین آف دال عقدن سے بنا ہے اور کلام عرب میں لفظ عقدن کے جو معنی ہوتے ہیں وہ گرا یا گانٹ کے ہوتے ہیں تو تدبی اس میں آپ یوں کر سکتے ہیں کہ جس طرح گراہ کے اندر گراہ کھل جائے تو اس میں جو سمٹی ہوئی اور بندی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں گراہ کھلنے سے بکھر جاتی ہیں تو اسی طرح اگر کسی مسلمان کے عقیدے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے اور اس شرعہ کے اندر عقیدہ کہتے ہیں وہ نظریہ جس کا تعلق ایمان اور کفر سے ہو یعنی اس نظریے پر ایمان لانا لازم اور ضروری ہو اور اس کے انکار سے بندہ دار اسلام سے نکل جائے اس کو عقیدہ کہتے ہیں اور عقیدے کے ثبوت کے لیے عقیدہ ثابت ہوتا ہے چار دلائل سے قرآن سے عقیدہ ثابت ہوگا یا پھر جناب عقیدہ ثابت ہوتا ہے حدیث نبوی علیہ صلاۃ والسلام سے یا پھر ثابت ہوتا ہے عقیدہ سواد اعظم سے سواد اعظم کہتے ہیں مسلمانوں کی وہ بہت بڑی جماعت کہ جس کا جھوٹ پر متفق ہونا عادت محال ہو یا پھر عقیدہ عقل سلیم سے ثابت ہوتا ہے یعنی قرآن و حدیث میں ایک مسئلہ سراہتاً موجود نہ ہو لیکن علماء اسلام اپنی عقل سے اس کو ثابت کریں اور اس کو اس پر اعتقاد رکھنے کا حکم رکھیں تو وہ عقیدہ ثابت ہوتا ہے عقل سلیم سے یہ بات ہو گئی تو سب سے پہلے ہم جناب باحثت مسلمان اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ احکام میں نہ افعال میں اب یہاں پر ہم آپ کو پہلے تو شرک کی تعریف بتائیں گے کیونکہ آج کل بعض لوگ ہر کام کو شرک شرک کہا کرتے ہیں اور ان بھائیوں کی یہ کم علمی ہوا کرتی ہے کہ ہر چیز کو شرک قرار دے دیا کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی یا ان کو ایک سیدھے راستے سے ہٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں تو اگر آپ کو شرک کے صحیح معنیٰ اور صحیح مفہوم اور صحیح تعریف معلوم ہوگی تو کبھی بھی آپ ان لوگوں کی باتوں میں نہیں آ سکتے کہ جو ان چیزوں کو شرک قرار دیتے ہیں جو در حقیقت شرک ہے ہی نہیں تو باحثت مسلمان پہلا عقیدہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی شریک نہیں نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال و احکام میں ذات و صفات کے اعتبار سے شرک کی چند قسمیں بنتی ہیں جس کو شرف ذات کہتے ہیں اور صرف صفات کہتے ہیں شرف ذات سے مراد لے لیں کہ اللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق جاننا یا اللہ تبارک و تعالی کے لیے اولاد کا عقیدہ رکھنا یا پھر اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو قدیم ماننا یہ تین چیزیں آتی ہیں شرف کی ذات کے زمرے میں اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق جانتا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کسی اولاد کا کیدا رکھتا ہے جس طرح عیسائی رکھا کرتے ہیں یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو قدیم مانتا ہے تو ہم کہیں گے کہ جناب اس شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں شرک کیا یعنی یہ شرک ذات کا مرتکب ہوا اور صفات میں جو شرک ہوتا ہے اس اعتبار سے شرک کی چار قسمیں بنتی ہیں سب سے پہلے یہ بات جاننے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں اس کا رحمان ہونا رحیم ہونا حی ہونا قیوم ہونا غفار ہونا کہار ہونا علیم ہونا جبار ہونا یہ جتنی بھی اللہ تبارک و تعالی کی صفات ہیں تمام صفات میں چار خوبیاں پائی جاتی ہیں یعنی اللہ تبارک کی اللہ تبارک و تعالی کی تمام جو صفات ہیں وہ چار خوبیوں سے متصف ہیں پہلی خوبی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی تمام صفات اس کی ذات کی طرح قدیم ہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات جو ہیں وہ غیر فانی ہیں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات اس کی ذاتی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود ہیں یعنی چار صورتیں آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اللہ کی تمام صفات ذاتی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات لامحدود اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات اس کی ذات کی طرح قدیم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام صفات غیر فانی ہیں اب اگر کوئی شخص ان چار خوبیوں میں سے ایک خوبی بھی مخلوق میں سے کسی کے لیے مانتا ہے تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں شرک کیا اور وہ شرک کی صفات کا مرتبہ کہلائے گا تو یہ باتیں کلیئر ہو گئی کہ شرک کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو اس چیز کو کسی غیر خدا کے لیے استعمال کرنا غیر خدا کا اس کو مستحق ٹھہرانا اسے شرک کہتے ہیں شرک کی ذات ہم نے پڑھا کے تین چیزیں ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اولاد ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو عبادت کے لائق جاننا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کو قدیم ماننا شرک میں صفات کے متعلق ہم نے پڑھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں چار خوبے سے متصف ہیں تمام کی تمام صفات ذاتی ہیں تمام صفات غیر فانی ہیں تمام صفات لامحدود ہیں اور تمام صفات اللہ کی ذات کی طرح قدیم ہیں اب اگر کوئی شخص ان چار خوبیوں میں سے کسی مخلوق کے لیے ایک خوبی مانتا ہے تو اس نے اللہ کی صفات میں شرک کیا اب جب یہ باتیں آپ کو معلوم ہو گئی تو اب آپ یہ اس بات کا اندازہ بالکل لگا سکتے ہو اور یہ فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مزار پر جا کر آپ دعا کرتے ہیں تو یہ شرک ہے آپ اس سے کہیں جناب مزار پر جا کے دعا تو کی اللہ سے جاتی ہے دعا کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالی سے اور اگر کوئی صاحب مزار سے بھی مخاطب ہو کر یہ کہتا ہے کہ یا داتا آپ میری مدد کیجئے تو اس کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو داتا صاحب ہیں اللہ تبارک و تعالی کی عطا سے ہماری مدد کرتے ہیں تو وہاں پر تو فرق آ گیا ذاتی اور عطائی کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مدد, مدد کرتا ہے ہماری ذاتی طور پر اور جو اللہ کے اولیاء ہوتے ہیں وہ اللہ کے محتاج ہوتے ہیں اللہ کی عطا سے مدد کرتے ہیں اب اگر آپ ایک شخص یہ ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ فلاں جو اللہ کا ولی ہے وہ اپنی عطا سے بلکہ اپنی ذاتی ذاتی طور پر ہماری مدد نہیں کرتا بلکہ اللہ و تعالیٰ نے اس کو جو اختیارات عطا کیے ہیں اللہ کی عطا سے ہماری مدد کرتا ہے وہ تو یہ جو عقیدہ رکھنا یہ عین توحید ہے یہ شرک نہیں ہے وہ اس لیے کہ اگر کوئی شخص اس کو بھی شرک کہے گا تو گویا اس بیوقوف نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اتائی ایک چیز اتائی ثابت کر دی گویا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی کسی کی جو مدد کرتا ہے وہ کسی کی عطا سے کرتا ہے تو اس نے یہ یہاں پر غلطی کی تو اولیاء سے استمداد طلب کرنا یا اسی طرح نبی کریم علیہ سلاۃ وسلام نبی کریم علیہ صلاح و السلام کے علم نبی کریم علیہ صلاح کے لیے علم غیب عاصدہ رکھنا کیا کہ علی علیہ وسلام کو علم غائب ہے وہاں پر بھی جو ہم فرق کرتے ہیں وہ ذاتی اور عطائی کا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ اللہ کا ذاتی علم ہے اور نبی کریم علیہ سلاط و سلام کو جو علم دیا گیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اور اللہ کی عطا سے علم ہے تو جہاں پر عطائی آ جائے وہاں پر ذاتی نہیں ہوتا اور جہاں ذاتی ہوتا ہے وہاں عطائی نہیں ہوتا تو اب اگر کوئی شخص یہ جاننے کے باوجود کہ ہم لوگ نبی کریم علیہ سلاطو سلام کے لیے علم عطائی کے قائل ہیں اس کے باوجود کہے کہ یہ شرک ہے تو گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وعدہ نیت ہی کا سرے سے انکار کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم ذاتی ہونے کا انکار کر دیا اور اللہ کے لیے علم عطائی ثابت کیا اس نے تو یہ بات پیش نظر رہے کہ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ جناب مدار کے اوپر چادر چڑھانا شرک یا مزار کو چومنا شرک حالانکہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ مزار کو چومنا ممنوع ہے وہ اس لیے کہ صاحب مزار کے ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ہم مزار سے ایک گز کے فاصلے پر ذرا کھڑے ہوں اور ہاتھ باندھ کر دعا کریں ان کے وسیلے سے دعا کریں اور جو پڑھنا ہے وہاں پڑھیں اور پھر الٹے قدم واپس چلے جائیں یہ مزار کے ادب کا تقاضا ہے اعلی حضرت نے یہ لکھا ہے یعنی ادب مزار کو چومنا ممنوع ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی شخص چومتا ہے اور دوسرا شخص یہ کہتا ہے کہ فلاں شخص نے مزار کو چوما تو اس نے شرک کیا تو گویا وہ شرک کہنے والا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ چومنا اللہ کے ساتھ خاص ہے کیونکہ شرک تو وہ ہوتا ہے کہ جو فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو ٹھیک ہے جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہو اس کو کسی غیر خدا کے لیے کیا جائے تو وہ شرک ہوتا ہے اب چومنے کو شرک اسی صورت میں کہا جائے گا کہ جب ہم ماد اللہ اللہ کو بھی چومتے ہوں اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس چومنے سے پاک اور منزہ ہے کہ نہ اللہ کا جسم ہے اور نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سمت میں ہے وہ جہت و مکان اور جسم سے پاک ہے منزہ اور مبرہ ہے تو یہ بات کلیئر ہو گئی پھر آگے ہم نے پڑھا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں نہ افعال میں نہ احکام میں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے افعال پیدا فرمائے یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو فیل صادر فرماتا ہے ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ, تعالیٰ کا کو کوئی شریک نہیں اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے وہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے نازل فرمائے کسی غیر خدا کو اس میں دخل نہیں یعنی نبی کریم علیہ صلاح وسلام نے بھی کسی چیز کو لازم قرار دیا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے حکم سے لازم قرار دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ, تعالیٰ کے احکامات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں یہ بات کلیئر ہو گئی پھر یہ عقیدہ ہم رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و ہی اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کی عبادت اور اسی کی پرستش کی جائے اسی کی عبادت کی جائے اسی کی پرستش کی جائے عبادت کسے کہتے ہیں عبادت کہتے ہیں انتہا درجے کی آجزی اور انکساری کو. انتہا درجے کی آجی اور انکساری کو عبادت کہتے ہیں اور ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ عبادت وہ عمل ہے جو اس بات کو ظاہر کرے کہ میرا کرنے والا کسی کی اطاعت کر رہا ہے کسی کی بندگی کر رہا ہے کوئی ایسی ذات ہے جس کے سامنے آجی اور انکساری کر رہا ہے اسے کہتے ہیں عبادت اسے کہتے ہیں عبادت تو عبادت خاص ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اب ہم خارج کے اندر دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کی تعظیم کرتے ہیں تو کیا یہ عبادت ہے تو پتہ یہ چلا کہ آجی اور انکساری اسی وقت عبادت ہوگی کہ جب آپ کسی کو خدا سمجھ کر اس کے سامنے آجزی اور انکساری کریں ہم نماز پڑھتے ہیں رکو کرنا سجدہ کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خدا سمجھ کر یہ عاجر انکساری کی جاتی ہے تو اس کو عبادت کا نام دیا جاتا ہے اور ہم ویسے بڑوں کی تعظیم جو کیا کرتے ہیں ان کے سامنے زانو تلمس تلم کیا کرتے ہیں اساتذہ کے سامنے یہ دو زانو ہو کر بیٹھا کرتے ہیں تو یہ عبادت نہیں ہوتا یہ ان کی تعظیم ہوتی ہے کیونکہ ان بزرگوں کو کوئی خدا نہیں سمجھتا بلکہ خدا کا بندہ سمجھا جاتا ہے تو آج ہم نے پڑھا جناب اور سمجھا کہ عقیدے جو ہے وہ چار دلائل سے ثابت ہوتا ہے قرآن سے نمبر دو حدیث نبوی علی صلاح السلام سے السلام علیکم بھائی آواز آ رہی ہے میری کیا پیچھے سے آپ کو شور تو نہیں آ کیا پیچھے سے سل میں باہر جو ہے وہ گلی میں کسی نے جو ہے وہ مطلب بڑی زیادہ آواز میں جو ہے اس میں میوزک لگایا ہوا اس لیے میں کشور آ رہے پیچھے سے گانوں کی آواز آ رہی ہے کیا پیچھے سے گانوں کی آواز آ رہی ہے آپ کو آئی لائک like بھائی اچھا, اچھا رہا پھر ٹھیک ہے تو یا سوری وہ میں اگر اوے چلا گیا تھا اسید بھائی کوئی بات چیت کر رہے تھے غالب تو اسید بھائی آپ لیں گے مائک کیا دوبارہ یا اسید بھائی جو ہے وہ ڈیزی ہو گئے میرے خیال سے آج کیا بات ہے آج نیو مائک بائی کر لیا ہے روح بھائی نے نہیں नहीं میں نے लाइक تو نہیں کیا آئی لائک بھائی ऐसा تو نہیں کیا میں نے ایسا نہیں کہ آج کیا بات ہے سارے جو ہے وہ سو رہے میرے خیال سے جو ہے نا سب کو کیا نیند آئی ہوئی ہے روم میں کوئی, کوئی, کوئی بات چیت کرتا ہے نہ سو رہے وہی تو میں بھی جو ہے وہ uh, جو ہے وہ سوچا تھا کہ اتنی وہ اونچی آواز ہے تو ان کو کیسے نہیں آواز آ رہی ہے آپ کو آ رہی ہے تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنی جو ہے وہ آواز ہے تو وہ تو آ رہی ہوگی یہ کہہ رہے کہ نہیں آ رہی چلیں بھائی یہ نیک لوگ ہیں نا جی جی یہ جو ہے وہ کیا نام ہے نیک لوگ ہیں نا ان کے تو قانو میں وہ ایسی ایسی آواز نہیں جاتی تو میں چھوڑتا ہوں یہ گاڑی کھڑی کی جائے گا تو آپ کی خدا یہ بتا پنچا ارحل کروں گا تیری آدھا کسوں مصطفیٰ مصطفیٰ چاہیے میری ملے میری رسو جو, جو مدینہ میری مد یار جو ناد پا ہے سین بار نادا ہے ستی نمان بار ہوئی ادارہ قدیم آداد ستی نم دب ادب شالوب ادب آنے والا ہے رم آنے والا ہے دین بادا ہے سا سرسینا ہے پاپا چیپا مشکل پش مینا چاروں روا کسی نا گین پاتا والا ہے گی نم پاتا رہتی سے تو